وخاتم الأنبياء العباد والله السلام عليكم والسم الله الرحمن الرحيم والمعتزلة يخص يخصصونها وتمسكوا بوجهين الأول الآيات والأحاديث الواردة في عيد المصاد گزشتہ <t reporter language> سبق میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی تھی شر کے علاوہ تمام بناؤ پر نبارک مطالعہ اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں تو معاف کریں گے جیسے قرآن مجید کی آیت اس پورے موضوع کا البتہ محفلہ کا کہنا ہے کہ شیر کے علاوہ بھی قوائر تو معاف ہوں گے اور قبائل میں سے وہ کبیرہ گنا معاف ہوں گے کہ جن سے توبہ البتہ وہ کبیرہ گنا معاف نہیں ہوں گے جن سے توبہ نہیں لیکن اللہ سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے عقیدہ یہ ہے کہ چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے وہ کبیرہ ہوں چاہے وہ کبیرہ بلا توبہ ہوں یا معاذ توبہ ہوں تمام کے تمام گناہوں کا معاف فرمائیں گے معتدلہ نے جو یہ تفصیل کی ہے دو بنیادوں پر پہلی وجہ تو وہ یہ فرماتے ہیں جیسا کہ کل آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے صرف ترجمہ باقی تھا لیکن سنیے کہ وہ آیات اور وہ احادیث وہ آیا وہ آیات اور احادیث جو ایمان والوں کے بارے میں آئی ہیں گنہگاروں کے بارے میں جو واحدات آئی ہیں اگر ہم یہ کہہ رہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا تو پھر ان واحدات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا جواب اور جماعت کی طرف سے یہ تھا کہ عذاب صرف صرف کا تذکرہ لیکن وجود کا تو کہیں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ رہتا کہیں سے کہ کہ بھی سکون نہیں ملتا جی دل کا جواب دیکھیے بخشش کو اوقات کرتے ہیں سغائر کے ساتھ اور پہلی جو استدلال کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آیات الحادیث گناہوں کے قیو کے بارے میں جو آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ آدمی ہی ہیں تو اس کو یہ سزا ہونی ہی ہونی ہوگی الگ وہ صوبہ کر کے معاف کروا لیتا ہے تو وہ بار رہے لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ پھر مستحق رہے گا تو اس کو آپ جائے سزا ون جواب اعلی تقدیر انما ان کو عام ماننے کی صورت میں اعلیٰ تقدیر عمومها تقدیر مطلب مقدر ماننا تسلیم کرنا ماننا اعلیٰ تقدیر عمومها ان آیات کو عام ماننے کی صورت میں ان نماز البو زیادہ سے زیادہ یہ آیات سزا کے وہ خوب پرتی ہیں بجوود بجوود پر نہیں کرتی ایک آیا زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ گنا گنا کے بدلے میں لیکن بجو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا حالانکہ اس کے علاوہ کئی سارے ثابت ہوتے ہیں معافی کی معافی ہو سکتی ہے جیسے کل میں آپ کو بتایا تھا <todic> تو یہاں اللہ اللہ جو اپنے نفسوں پر چکے ہو تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیوں جمیا اور پھر اس کے علاوہ کہ جی لوگوں کو ان کے ظلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں تو یہ جو جتنے بھی نصوص ہیں بھی یہ معافی پر کیا ہے یہ کسی سارے کے سارے درارت کرتے ہیں معافی پر اب کیا ہوگا ایک طرف تو کیا ہیں وعیدات والے نصوص ہیں اور ایک طرف جو ہے معافی والے ہیں تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ متضلہ جس کو خاص کرتے ہیں گناہ گار کو جو خاص کرتے ہیں کہ اس کو سزا ہوگی ہوگی تو ہم اب ان وعیدات سے ان لوگوں کو مستثناء مان لیں گے اور ان کو خاص کر لیں گے کس بنیاد پر کس مافی کی معافی کی بنیاد پر تو گویا یہ ہو جائے گا عام مخصوص من باغ وہ جو آیات تھی وہ کون سی تھی عام تھی لیکن ان میں سے ان لوگوں کو ہم خاص کر دیں گے کہ جن کو اللہ کو بتانا کیا کر دیں گے وہاں فرما دیں گے اندازات ان ان کو خاص کر دیا جائے گا تو عام مخصوص من باغ آپ نے عام کی فیمت پڑھی ہوگی عام کی اقسام بھی پڑی ہوں گی ایک قصہ عام الباد یا مخصوص مین الماد یا یعنی وہ کہ جس سے کسی کو پاس کیا گیا ہو یا نہیں تو پھر یہ آیات جن کے اندر وائف کا سبزرہ کے یہ کیا ہوں گی عام مخصوص میں مین البادی ایسی عام ہوگی کہ ان سے کچھ افراد کو خراب کر دیا گیا کون سے والے کہ جن کو نہ دوبارہ پتا کرنے معاف کروا دے خلاف الم گناہ کرنے والا کہ جس کے گناہوں کو بخش کیا گیا اس کو خاص کر دیا جائے گا عن الموما کے عموما جتنی بھی راہیے ہیں ان کے حموہ سے خاص کر دیا جائے گا کس کو ایسے گناہ گار کو کہ جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بعض جی نے یہ کہا ہے اس کے لئے ایک, اصول ایک ایک, خلاف وعدہ اور ایک, ایک خلاف وعید خلاف وعدہ یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے آدمی سے یہ کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا اب اگر کوئی کام نہیں کرتا تو وہ کیا گا؟ وعدہ خلاف. وعدہ خلاف کرنے والا یہ تو بہت برا فیڈ یہ کیا ہے بہت برا کام ہے وعدہ خلافی لیکن ایک ہے خلاف وعید ایک آدمی کسی کو کہتے ہیں اگر تم نے یہ جرم کیا تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا اگر تم نے یہ جرم کیا تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا اب اس شخص نے اس جرم کا انتخاب کر لیا لیکن اب اگر یہ والا آدمی جس نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم یہ جرم کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا اب اگر اس جرم کے احتجاب کے بعد یہ اس کو سزا نہیں دیتا تو یہ کیا ہے خلاف واحد ہے ڈرایا کرو اس کو اب یہ خلاف واحد کر رہا ہے تو خلاف وعدہ وعدہ خلافی تو برا کام ہے لیکن خلاف واحد برا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے آئین کرم ہے آئن کریمی ہے یہ باجود اس سے اس نے جرم کا انتخاب کیا ہے لیکن اس کے بعد اس کو سزا نہیں دی جا رہی تو یہ کیا ہے آئن کریمی ہے تو اس پر بہت وہ کرم کر رہا ہے اور اس کا کیا کر رہا ہے معاف کر رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے تو اب بعض عشاعرہ یہ کہتے ہیں یہ کہ خلاف وعدہ وہ تو بہت برا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے لیکن ایک ایک خلاف واحد تو خلاف واحد کرنا یہ برا نہیں ہے بلکہ کیا ہے مستقسم ہے ایک اچھا پہل ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ میں اگر یہ واحدات جو سنائی ہیں ان واحدات کے سنانے کے بعد بھی ان واحدات کے سنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا معاف کر دینا یہ کیا ہے خلاف وعید ہے جو مستحسن عمل ہے جو کیا ہے اچھا عمل ہے اور عین کریمی ہے اور کرم نوازی ہے اور کریم ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے لیکن حضرات نے اس پورا بھی کیا ہے یہ کہہ دینا کہ خلاف لڑائی جو ہے یہ برا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش فرماتے ہیں قرآن مجید میں ما نہیں ہوتی جو میں کہتا ہوں وہ وہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو یہ جو شاید اللہ تبارک محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اور ہے تبدیل وہ بھی ہے لیکن اصل جو ہے وہ وہاں پر لگائی گیا کہ جو میں بات کرتا ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اب کس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو وائد سنائی ہے اب وعید کے مطابق کیا ہونی چاہیے سزا ہونی چاہیے اور اگر سزا نہیں ہوگی جی تو اس کا مطلب اللہ تبار کے یہاں کیا ہے بات کی تبدیلی کرم کہ وعید میں خلاف کرنا. خلاف وعید یہ کیا ہے اینے ہے احسان ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہے وہ هو تبجیل یہ بات کو تبدیل کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں يبدل تعالی يبدل جی کی دوسری گلی پہلی گلی آپ کا گزر چکی ہے اور اس کا جواب بھی گزر چکے دوسری تحریر وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ گناہ گار کو بغیر کے بھی معاف کر دیا جائے گا گناہ گار کو بغیر صوبہ کے بھی معاف کر دیا جائے گا تو یہ ابھی سی بات ہو جائے گی کہ جب گناہ گار کو خود ہی پتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے تو اب یہ کیا ہوگا کہ وہ خود بھی گناہوں پر جری ہوگا خود بھی گناہوں پر قائم اور دائم رہے گا اور دوسروں کو بھی اس میں ترغیب دینے والا ہوگا یا اس میں دوسرے لوگوں کو بھی گناہ کرنے کی ترغیب مل جائے گی کہ وہ گناہ کرتے رہیں ایک تو یہ تو خود اس گناہ پر ثابت ختم رہے گا قائم رہے گا اور دوسرے لوگ بھی دوسرے لوگوں کو بھی اس میں کیا ہے گنا میں پڑنے کی ترغیب ہوگی اللہ تبارہ کو پتا کیا ہے معاف کرنے والے حالانکہ یہ کیا ہے کہ لوگ اچھے اچھے احمد کی طرف آئے برے احمد سے بچتے ہوئے اور اگر اب یہ کیا جائے گا گناہ گاروں ترباروں کو معاف کرنے والے تو یہ جو کو بھیجنے کی جو حکمت تھی یہ اس کا کیا ہو جائے گا خلاف ہو جائے گا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مشرق کے علاوہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس سے گناہ گار کو یہ ہوگا کہ گناگار اپنے گناہوں پر قائم رہے گا اور جو گناہ گار نہیں ہیں ان کے پڑھنے کا اندیشہ ان کے لیے گناہوں میں پڑھنے کی رغبت ملے گی ان کو ترغیب ملے گی حالانکہ یہ پیغمبروں کو جو بھیجنے کی جو وجہ تھی اور حیرت کی جو اس کی حسمت کے خلاف ہے کہ پیغمبروں کو پیغمبر بھیجا گیا تو لوگ برے کاموں سے بڑھ کر اچھے کاموں کی طرف آ جائیں اور اب یہ کہہ دینا کہ اللہ اللہ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں یہ ترغیب ہوگی گناہوں میں پڑھنے کی اور گناہوں پر قائم رہنے کی لہٰذا محت کہتے ہیں کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ معاف کرنے والے ہیں بغیر صحبہ گناہ معاف معاف کی معافی نہیں جس کا جواب یہ ہےکیے گا ایک معاف کرنے کا جواز ہونا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں ایک تو یہ بات ہے یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں اس سے یہ کہاں لازم ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے ضرور معاف کرنے کا تو گمان بھی نہیں ہوتا کہہ دے کہ ہے یقین آپ یقیناً یہ بات کہہ دیں اللہ تعالیٰ ضرور گناہ پر تو اس وقت رہتا یا کسی میں گناہ کی ترلیف تو سب ہوتی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ و پتہ ضرور معاف فرمائیں گے نہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے بلکہ ہم تو صرف جواب ثابت کر رہے ہیں کہ معاف کرنا جائز ہے اگر اللہ تعالیبار مطالعہ چاہیں گے تو معاف کریں گے اس بات سے تو اس بات کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے جائے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے لہٰذا پہ کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا رضا ضرور معاف فرمائیں گے نہیں بلکہ معافی کا جواب ہے اس میں کہ معاف کرنا کیا ہے جائز ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی کو کیا کرتا ہے سزا کا کہتا ہے کہ میں اگر تم نے یہ جرم کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا سزا دوں گا اگر وہ یہاں پر یہ بات تو نہیں کہتا کہ اگر میں چاہوں گا تو تمہیں معاف بھی کر دوں گا میں اس بات کی سراہد نہ بھی کرے لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں معاف نہ کرنا چاہوں تو تمہیں کیا کروں گا سمجھا دوں گا یہ پہلو ضرور کیا ہے ہر ہوٹوں دینے والے ہر آڈر دینے والے میں کیا ہے موجود ہوتا ہے اچھا ہی دوسری چیز موقع دلائے گی آن الگ میں گناہ کرنے والا ہر عالما جب وہ جان لے کے اناخوالی جب وہ یقین کر لے گا کہ اسے اس کے گنا پر سزا نہیں ملی تو کہاں تقریر تو یہ اس کو برقرار رکھنا ہوگا یہ اس کو ثابت قدم رکھنا ہوگا حالت دم بے گناہ پر تقریر لہو اس کے لیے ثابت قدمی ہوگی اس کے لیے برقرار رہنا ہوگا االد دم بے گناہ غیر, اور غیر کو اس پر ابھارنا ہوگا یعنی گناہ پر غیر کو ابھارنا اور ترغیب دینے والی بات بہار کی حالانکہ یہ بات پیغمبروں کو خلاف ہے حکمت کیا ہے کہ لوگ برے کاموں سے بچیں اچھے کاموں کی طرف آ جائیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے تو یہ کیا ہو سکتا جواب اس بات کا جواب یہ ہے کہ اَنَّ مجرد کہ معافی کا مجرد جو خالی صرف اور صرف معافی کا جوان کے نہ ہونے کے گمان کو بھی واضح نہیں کرتا فضلن جی کہ وہ یقین کو واجب کرے گی جی کہ وہ یقین کو واجب کرے یعنی ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کو معاف کریں گے اس بات تو صرف اور صرف کیا ہے گناہوں کی معافی کا جواب ملتا ہے یہ تو مان بھی نہیں ہوتا ضرور معاف کریں ضرور معافی کا یعنی لازمی معافی کا تو مان بھی نہیں ہوتا, بھی نہیں ہوتا، ہم ہے ہم یقین کرنے معاف کرئی بات کیسے ہو سکتا ہے یہ یہ کیسے ممکن ہے طرح طرح ضرور معاف کریں حالانکہ من نہ کہ جتنے بھی عام آیات ہیں جتنے بھی عام ہیں وہ صرف وہ کیا ہے انتہائی نزدے کی تحریر انتہائی درجے ڈرانے پر موقوف رہے اور انتہائی درجے ان کو ڈرایا اور درسایا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے سزائیں ہونی ہیں لیکن جس کو لگنا چاہیں گے تو معاف کر دیں گے حکومت جو عام آیات ہیں عام مخصوص ہیں جو بارش ہیں جس میں, میں، تحریر جو کیا ہے انتہائی درجے کا ڈرا تحبیل ڈرانا انتہائی تو انتہائی درجے کی تحبید اور ڈرانے کے ساتھ وہ ملی, ملی ہوئی ہے لہٰذا سب کے بلوقو ہے تو ترجیح دی جائے گی سزا کے واقع ہونے کو بن نسبت علاقوں میں واقع ہر ایک کی جانب ہر ایک کی جانب کیا ہے سزا کے واقع ہونے کی نسبت کی جائے گی وہ کپا بھی اور اس طرح کا جو ہے کافی ہے کپا بھی کیا ہے ڈلانے کے, کے لیے اس طرح کے کافی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے معافی کا جواب اور ایک ہے معافی کا لزوم تو اس سے صرف اور صرف اتنا معافی کا جواب ثابت ہوتا ہے لزوم ثابت نہیں ہوتا اگر رزوم ثابت ہوتا تو تب آپ کا یہ کہنا جائز ہوتا کہ اس میں گناہ کے لیے اس کی ترمیم ہے اور اس کو ثابت قرم رہنا اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آپ کا کہنا تب جائز ہوتا کہ جب معاف کرنا لازم ہوتا تو معاف کرنے کا رزوم کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف جواز ثابت ہوتا ہے